الباب الرابع والثلاثون ومئة باب استحباب اعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج في الحال او حال بينهما شجرة ونحوها جسی تھوڑی سی وقت میں وقف وقفی سے بار بار ملاقات ہو اسی بار بار سلام کرنے کے مستحب ہونے کا بیان جیسے کوئی اندر گیا پھر ملنے کے بعد باہر آ گیا پھر فوراً اندر چلا گیا یا ان کے درمیان درخت اور اس قسم کی کوئی چیز حائل ہو گئی عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته انه جاء فصلا ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه حدیث مسیح الصلاح نماز بگاڑ کر پڑھنے والے کے قصے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا لوٹ جا پھر نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ وہ واپس گیا اور نماز پڑھی پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر پھر اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی حتیٰ کہ تین مرتبہ ایسا کیا بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقی احدكم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بينهما شجرة او جدار او حجر ثم لقيه فليسلم عليه رواه ابو داود حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے پھر اسے ملے تو اسے چاہیے کہ پھر سلام کرے ابو داود